یا نبی اللہ و یا نور اللہ ایک موزہ چند جگہ سے پھٹا ہوا ہے اب کیا حکم ہے تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس میں جو اس کی پھٹن ہے اگر اتنی ہے کہ اس میں سوتالی جا سکے دھاگا ڈالا جا سکے اور اتنی پھٹن ہے کہ وہ جگہ جگہ پر یہ پھٹن ہے تو اگر اس سب کا مجموعہ تین انگل یا اس سے زیادہ ہے تو اس پر مسا نہیں ہو سکتا تین انگل سے کم ہے تو اس پر مساح ہو سکتا ہے موزے پر جگہ جگہ پھٹن ہے پھٹن اتنی ہے کہ یعنی وہ سمجھ لیے اتنا بڑا سوراخ ہے کہ اس میں سے دھاگا نکالا جا سکے اتنے بڑے بڑے سوراخ ہیں اتنے بڑی بڑی پھٹن ہے تو اس سب کا مجموعہ اگر تین انگل سے کم بنتا ہے تو اس پر مساح ہو سکتا ہے اور اگر اس سب کا مجموعہ تین انگل یا اس سے زائد بن رہا ہے تو اس پر مساح نہیں ہو سکتا ہے ایک گزشتہ مسئلے کی گویا کہ وضاحت ہو رہی ہے تخنے سے اوپر موزہ کتنا ہی پھٹا ہوا ہو اس کا اعتبار نہیں ہے تخنوں سے نیچے پھٹا ہوا تو وہاں کی پیمائش وہاں دیکھا جائے گا تین انگل ہے پھٹا ہوا اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا مسحا کا طریقہ مسحا کا طریقہ یہ ہے کہ داہنے ہاتھ کی تین انگلیاں یعنی سیدھے ہاتھ کی تین انگلیاں داہنے پاؤں کے سرے پر رکھیں یہ پاؤں گویا کہ پاؤں کے سرے پر رکھ دیں ٹھیک بائیں پاؤں کی پشت پر رکھ دی یوں رکھ دی دونوں پاؤں پر سیدھے ہاتھ کو سیدھے پیر پر رکھ دیا اور الٹے ہاتھ کو الٹے پیر پر رکھ دیا پھر کیا کریں گے اس انگلیوں کو پنڈلی کی طرف کم از کم تین انگل کے مقدار تک کھینچ لیں اب یہ پاؤں جو ہوتا ہے اس کو یوں نہیں لے جائیں گے بلکہ کس طرف کھچیں گے اپنی طرف گویا کے کھینچیں گے اس طرح پنڈلی ہوتی ہے پنڈلی ظاہر اپنی طرف ہی ہوگی اس طرح نکالے گا تو پاؤں سے باہر ہو جائے گا پاؤں کے سرے پر یعنی پشت پر رکھ کر کم از کم کتنا کھینچ لے تین انگلیوں کے برابر کھینچ لے یہ مسا ہو گیا اس کا اور سنت یہ ہے کہ یہ کھینچتا کھینچتا کہاں تک لے جائے پنڈلی تک لے جائے تو یہ پاؤں کا اس طرح مساح کر موزے پر اس طرح مسا کر لے گا تو اس کا وجود دھونے کا جو فرض تھا پاؤں دھونا یہ گویا کے مکمل ہو گیا اس مسحے میں کیا چیز ضروری ہے انگلیوں کا تر ہونا ضروری ہے انگلیوں کا گیلا ہونا ضروری ہے ہاتھ دھونے کے بعد جو تری رہ گئی اس سے مسا جائے گی ہاتھ دھوئے تھے اس نے بزو کے دوران اب اس پر تری لگی ہوئی ابھی تک اسی لگے لگی ہوئی تری سے مساح کر سکتا ہے ہاں اگر تری نہیں ہے تو پھر دوبارہ مساح کرنا پڑے گا دوبارہ اس کو ہاتھ کو تر کرنا پڑے گا انگلیوں کا تر ہونا ضروری ہے ہاتھ دھونے کے بعد جو تری باقی رہ جاتی ہے اس سے بھی مسا جائز ہے اور سر کا مسا کیا اور ہنوز ہاتھ میں تری موجود ہے تو یہ تری کافی نہیں بلکہ کیا کرنا پڑے گا پھر نئے پانی سے ہاتھ تر کر کے کچھ حصہ ہتھیلی کا بھی شامل ہو تو حرج نہیں اب مسا کرتے کرتے اگر انگلیوں کے ساتھ ساتھ ہتھیلیاں بھی ہے اگر شامل ہو جائیں تو اس پہ بھی کوئی حرج ہے. نہیں ان کو بھی تر کر لینا چاہیے تاکہ کامل سنت ادا ہو جائے اس مسحے میں فرض کتنے فرض کتنے مسحے میں دو فرض نمبر ایک ہر موزے کا مسا ہاتھ کی چھوٹی تین انگلیوں کے برابر ہونا جیسے کہ ابھی بیان کیا گیا کم از کم کتنا ہونا چاہیے تین انگلیوں کے برابر اور یہ مسا کہاں ہوگا موزے کی پیٹ پر ہوگا موزے کا وہ حصہ جو نظر آ رہا ہے موزے کا وہ حصہ جو زمین سے لگا ہوا ہے یعنی جس کو تلوا کہتے ہیں اس پر مسا نہیں کرنا بلکہ کہاں کرنا ہے جو پیٹ پر لگا ہوا ہے جو پاؤں کی پشت کہلاتی ہے وہاں پر مسا کیا جائے گا یہ موزے پر مسا کرنے کے دو فرض ہیں انگریزی بوٹ جوتے پر مسا جائز ہے اگر ٹکنے سے چھپے ہوں لیکن اس پر مساح کرنے کے شرائط وہی وہ ہیں جو پیچھے ہیں گزر چکے یعنی ایسا بوٹ ہو ایسا جوتا ہو کہ جس کو پہن کر بآسانی با چل پھر سکے اور نماز پڑھنے کے دوران انگلیوں کو بھی اس سے موڑا جا سکے قبلے کی طرف کیا جا سکے اور اگر بوٹ ایسا جیسے کہ آج کل ملتا ہے تو وہ پہن کر نماز تو پڑ ہی نہیں سکے گا وہ انگلوں کو موڑ نہیں سکے گا تو اس زمانے میں اس قسم کا بوٹ ہوتا ہوگا کہ جو چلت پھرت میں بھی کام آتا ہوگا اور اس کو پہن کر لوگ نماز بھی بآسانی با پڑھ لیتے ہوں گے اماما اور برقع اور نقاب اور دستانوں پر مسحا جائز نہیں کیوں جائز نہیں کہ اس میں وہ شرائط نہیں پائے جا رہے جو گزشتہ دن ہم نے موزوں کے شرائط پڑھے اس میں شرائط نہیں پائے جا اب ایک اہم مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ مسحا کب ٹوٹے گا جب کوئی ایسی سبق ایسا ایسی چیز پائی جائے گی کہ جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو اسے سے بھی جاتا رہتا اب جیسے کہ اس کا آٹھ بجے سے لے کر اگلے دن آٹھ بجے تک وزو برقرار ہے تو مسح بھی برقرار ہے اور اگر اس دوران مثلا دوپہر کے بارہ بجے اس کا وضو ٹوٹ جاتا ری خارج ہو گئی اس کو استنجا کی حاجت پڑ گئی یا خون نکل گیا اس کا وزو چلا گیا نا وزو ٹوٹ گیا تو اس کا مسحا بھی گیا ہاں لیکن اس کو یہ رعایت ہے کہ چونکہ ابھی اس کے ڈبل بارہ گھنٹے کی مدت مطلب پوری نہیں ہوئی تو بجائے پاؤں دھونے کے کیا کر لے اسی موزے پر مسح کر لے بقیہ وزو کے ارکان پورے کر لے منہ دھو لے ہاتھ دھو لے چہرہ دھو لے اسی طرح مسحا جس طرح وزو ٹوٹنے کے سبب سے جاتا رہتا ہے اسی طرح مدت پوری ہو جانے سے بھی مسحا جاتا رہتا ہے جیسے کہ کی تفصیل گزر چکی مدت پوری ہو گئی مسحا ختم اب کیا کرے گا اس صورت میں صرف پاؤں دھو لینا کافی ہے پھر سے پورا وضو کرنے کی حاجت نہیں لیکن بہتر یہ کہ پورا وضو کر لے مثلا جیسے کہ ابھی مثال دی کہ آٹھ بجے اس کی مدت شروع بھی آج اور کل آٹھ بجے تک اس کی مدت پوری ہو جائے گی تو اب جیسے ہی مثلاً اس نے صبح کے لیے وضو کیا تھا اور پاؤں دھونے کے بجائے موزے پر مساح کر لیا تھا اب آٹھ بجے اس کی مدت پوری ہو رہی ہے ٹائم پورا ہو رہا ہے تو چونکہ جیسے ہی مدت پوری ہوگی تو وہ موزوں پر مساح کیا ہوا گویا کہ ختم ہو جائے گا لیکن چونکہ اس کا وضو تو برقرار تھا تو اب اس نے پورا وزو کرنے کے بجائے صرف کیا کرنا پڑے گا پاؤں دھو لے پاؤں دھو گا تو اس کو پورا وزو کرنے کی حاجت نہیں ہے ہاں پورا وضو کر لے تو بہتر ہے نہ کرے تو بھی کوئی گناہ کی بات نہیں ہے مسح کی مدت پوری ہو گئی اور قوی اندیشہ ہے کہ موزے اتارنے میں سردی کے سبب پاؤں جاتے رہیں گے تو اب کیا حکم ہے تو موزے نہ اتارے اور ٹخنوں تک پورے موزے کا پورے موزے سے مراد نیچے اوپر اغل بغل اور ریڑھیوں پر ساری جگہ کیا کر لے مسا کر لے کہ کچھ حصہ رہ نہ جائے تو چونکہ اس کو عذر لاحق ہو گیا اس کو گویا کہ سمجھ لیجیے کہ بیماری ہو گئی اور پیچھے ہم پڑ چکے بیماری میں اگر پانی زرر کرتا ہوں تو کیا کریں گے تیے کریں گے اب یہ موزہ اتارنے جاتا ہے تو پاؤں کا مسا جاتا ہے پاؤں جو ہے وہ بیکار ہو جاتا ہے سن ہو جاتا ہے چوٹ لگ جاتی ہے موچ آ جاتی ہے وغیرہ وغیرہ سردی کے سبب طرح بلکہ اس پورے موزے پر اپنا ابھی جیسے کہ اس کی مدعا صبح آٹھ بجے کل صبح آٹھ بجے پوری ہو رہی ہے لیکن اس نے آج دس بجے موزہ اتار دیا مساح کیا ہو جائے گا ختم ہو جائے گا اگر یہ ایک ہی اتارا ہو یوں ہی اگر ایک پاؤں آدھے سے زیادہ موزے سے باہر ہو جائے تو بھی مسح جاتا رہے گا موزہ اتارنے یا پاؤں کا اکثر حصہ باہر ہونے میں پاؤں کا وہ حصہ معتبر ہے جو گٹوں سے پنجوں تک ہے. گٹوں سے پنجوں تک تک ہے سے یعنی ٹخنوں سے لے کر جو پنجوں تک کا حصہ ہے اس کا اعتبار کیا جائے گا پنڈلی کا اعتبار نہیں اور ان دونوں صورتوں میں یعنی جب اس کا مسا ٹوٹ گیا خواہ ایک ہی موزہ اتارا خواہ ایک پاؤں آدھے سے زیادہ باہر نکل گیا دونوں صورتوں میں پاؤں کا دھونا اب کیا ہو جائے گا اس کو فرض ہو جائے گا کیونکہ مساح ختم ہو گیا اگر اتارنے کی نیت سے باہر کیا پاؤں کو اتارنے کی نیت سے باہر کیا موزہ اتارا تو پھر بھی مساح ٹوٹ جائے گا اسی طرح موزے پہن کر پانی میں چلا موزے پہن لیے اس نے اور پانی میں چل رہا ہے کس طرح چلا کہ ایک پاؤں کا آدھے سے زیادہ حصہ دھل گیا اور کسی طرح موزے میں پانی چلا گیا اور آدھے سے زیادہ پاؤں کیا ہو گیا دھل گیا تو اس کا مسا جاتا رہا اس نے موزہ ایسا پہنا تھا کہ جیسے یہ پانی میں گیا تو وہ پانی وہ موزہ جو تھا پانی کے لیے رکاوٹ نہ بنا پانی جو تھا اس موزے کے اندر سراہیت کرتے ہوئے اس کے پاؤں پر پہنچ گیا اور اس کا پاؤں جو تھا آدھے سے زیادہ دھل گیا اس کا مسح ختم ہو گیا یعنی اس عمل سے بھی مساح گویا کے ٹوٹ جاتا ہے یہ موزوں پر مسحے سے متعلق مسائل تھے یہ ختم ہو گئے اتارنے کی نیت ہو یا نہ دونوں صورتوں میں اس نے ایسے موزہ اتار دیا پاؤں نکال دیا مساح اس کا ٹوٹ جائے گا یہ شرط پیچھے بیان کی گئی تھی کہ پاؤں سے موزہ چمٹا ہوا ایسا چمٹا ہوا ہو کہ چلنے پھرنے میں اس کو آسانی رہے اگر موزہ اتنا ڈھیلا ڈھالا ہے کہ چلنے پھرنے میں اس کو تکلف کرنا پڑتا ہے بار بار موزہ سیٹ کرنا پڑتا ہے تو پھر شرط نہیں پائی جائے گی تو مساو بھی اس موزے پر نہیں ہو سکتا موزے پر نجاست لگا اس کو دور کرنا پڑے گا تو دائرہ پانی اگر اندر چلا جائے گا تو موساں سے چلا جائے گا کیونکہ نجاست یعنی پاک نماز کے لیے شرط ہے اور موزے پر اگر اتنی نجازت لگی ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے نماز نہیں ہو رہی تو نجازت کو دور کرنا پڑے گا ادب یہی ہے کہ مٹی اگر لگ جائے پاؤں پر بھی لگی ہوئی ہو تو پاؤں کو بھی اچھی طرح صاف کر کے مسجد میں جائے اور ہمارے یہاں اگر اس قسم کے جوتے پہن کر مسجد میں آئے گا تو لوگ بولیں گے لو جی بڑا بعد اب ہے بےد بھی کہیں گے اس کو تو اس لیے چونکہ ہمارا عرف نہیں ہے اس پر ایسے جوتے پہن کر مسجد میں آنے سے بھی گریز کیا جائے خاص کر وہ جوتے کے جو استعمال یعنی جس کو چلت پھرت میں بھی استعمال کیا جاتا ہے تو وہ بھی مسجد میں پہن کر نہ آیا جائے ہمارے یہاں بہت بڑی بے ادبی اس کو تصور کیا جاتا ہے مقیم کی مدت بھی شروع ہوگی ختم ہو گیا اب جب دوبارہ بزو کر کے پہنے گا اس, اس وقت جائے. سے دوبارہ تین دن شروع ہو جائیں گے جی اور مقیم کے لیے بھی یہی کہ جب بھی وہ موزہ اتارے گا اس وقت سے ڈبل بارہ گھنٹے شروع ہو جائیں گے جی جی اگر موزے میں تھوڑی سی نجازت چلی گئی آپ نے سنا تین کے برابر اگر پھٹا ہو مختلف جگہ سے اگر کوئی گیلا پانی یا گندا پانی چلا گیا جو کہ آدھے پاؤں کو اس نے گیلا نہ کیا لیکن اس کو یہ شک ہے کہ یہ جو پانی میرے نموزے کے اندر تھوڑا سا گیا ہے یہ گندا ہے جی اسلائی بھائی ہو شک ہونے کی بنا پر کیا حکم لگے گا تو اس کا پاؤں پڑا ہی اس گیلی جگہ پہ کیچڑ کی جگہ پہ کہ اس کا پاؤں آدھے سے کم گیلا ہوا تو اس صورت میں وہ کیا کرے گے سے کم حصہ تو پھر نہیں ہے سلو علی الحبیب وضو کے دوران زخم پر مسحا کرنے کا طریقہ آپ کو بیان کیا گیا تھا نا یہی مسئلہ کچھ تفصیل کے ساتھ چونکہ اس کا تعلق بھی مسحا سے تو پیچھے تھوڑا سا اجمالی بیان تھا یا تفصیل بیان کیا جا رہا ہے تو زخم جن کو لگتا رہتا ہے جو زخموں سے دو چار ہوتے رہتے ہیں ان کے لیے اہم ترین مسئلہ آزائے وضو اگر پھٹ گئے ہوں یا ان میں پھوڑا یا اور کوئی بیماری ہو جیسے کہ پاؤں میں سردیوں میں پھٹ جاتے ہیں ان پر پانی بہنا اگر ذرا کرے ایسی حالت میں پانی نقصان پہنچائے یا تکلیف شدید ہوگی پانی بہانے سے تو کیا حکم ہے بھیگا ہاتھ یعنی گیلا ہاتھ پھیر لینا کافی ہے اور اگر یہ بھی نقصان کرتا ہے یعنی گیلا ہاتھ پھیرنا بھی نقصان کرتا ہے تو کیا کرے اس وضو کے حصے پر خواہ وہ ہاتھ ہو خواہ پاؤں خواہ چہرہ اس پر کیا کرے کپڑا ڈال کر اس کپڑے پر مسح کر لے اور اگر یہ بھی نقصان کرتا ہوں جو یہ بھی مضر ہے تو کیا حکم ہے معاف ہے اور اگر اس میں کوئی دوائی بھر لی زخم پر کے اس نے کیا کر لی ہے یا پاؤں پھٹا ہو اس میں کوئی دوائی بھر لی ہے تو اس دوائی کا نکالنا ضروری نہیں اس پر پانی بہا دینا کافی ہے جب کہ پانی نقصان نہ کرتا نقصان کرتا تو پھر وہی حکم ہے کہ ہاتھ گیلا پھر لیں اسی طرح پٹی لوگ باندھتے ہیں اس کا مسئلہ کا طریقہ بھی آپ کو بیان کیا گیا تھا یہاں تھوڑی سی مزید تفصیل کے ساتھ آ رہا ہے کسی پھوڑے یا زخم یا فسد کی جگہ فسد کی جگہ یعنی جسم سے جو خراب خون نکالا جاتا ہے نا تو اس کو کہتے ہیں فسد کا خون کیا کہتے ہیں اس کو تو اس جگہ جہاں سے خون نکالا گیا ہے وہ جگہ اس پر کیا بندی ہوئی ہے پٹی بندی ہوئی ہے اس کو کھول کر پانی بہانے سے یا اس جگہ مسح کرنے سے یا کھولنے سے ضرر ہو یا کھولنے والا باندھنے والا نہ ہو اب کوئی ایسا ہے ہی نہیں کہ کھول کھولنا اس کو ضرور نہیں کرتا لیکن وہ کھولنے والا نہیں ہے کھولنے والا تو ہے لیکن باندھنے والا نہیں ہے تو اس پٹی پر کیا کر لے گا یہ مسح کر لے اور اگر پٹی کھول کر پانی بہانے میں ضرور نہیں ہے کوئی نقصان نہیں ہے تو کیا کرنا پڑے گا پٹی کھول کر پانی بہانا ضروری ہے یا خود اس پر مسا کر سکتے ہوں تو پٹی پر کرنا جائز نہیں ہے یعنی یہ اوپر جو مسئلہ بیان ہوا نا کہ اس حصے پر گیلا ہاتھ پھیر لے اور اگر اس حصے پر گیلا ہاتھ پھیرنا تکلیف دیتا ہے تو اب کیا کر لے گا اس پر کپڑا ڈال کر کرے گا تو یہی یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر زخم لگا ہوا ہے اور زخم پر ہاتھ پھیرنا کوئی تکلیف والی بات ہی نہیں ہے اس پر گلا ہاتھ پھیر سکتا ہے تو اب پٹی پر گلا پھیرنے کے لیے اجازت نہیں ہوگی بلکہ اس جگہ پر گلا پھیرنا ہوگا لیکن وہی مسئلہ کہ پٹی کھولنے اور باندھنے والے کی صورت ہو اس طرح کی ترکیب ہو زخم کے گرد گرد پانی بہانا اگر ضرور نہ کرتا ہو تو کیا کرنا پڑے گا پانی اس کو بہانا ضروری ہو جائے گا اس کو دھونا ضروری ہو جائے گا ورنہ اس پر کیا کر لیں مسا کر لیں اور اگر اس پر بھی مسا نہ کر سکتے تو کیا کر لیں گے پٹی پر مسا کر لیں اور پوری پٹی پر مساح کر لینا یہ کیا ہے بہتر ہے ضروری نہیں ہے کتنا اس سے پر ضروری ہے اکثر اسے پر چار انچ کی اگر پٹی لگی ہوئی ہے تو کتنا انچ مساح کر لیا جائے تین انچ مسا کر لیا جائے. اور مسا کتنی مرتبہ کریں گے ایک بار مسا کافی ہے تکرار کی بار بار کرنے کی حاجت نہیں ہے اور اگر پٹی پر بھی مساح نہ کر سکتے ہوں تو کیا کریں گے اس کو ایسے ہی خالی چھوڑ دیں جب اتنا آرام ہو جائے کہ پٹی پر مساح کرنا ضرور نہ کرے تو اب کیا کر لیں گے فوراً مساح کر لیں گے پھر جب اتنا آرام ہو جائے کہ پٹی پر پانی بہانے میں نقصان نہ ہو تو پانی بہا لیں گے پھر جب اتنا آرام ہو جائے کہ خاص اس پر جس پر وہ پٹی بندھی ہوئی ہے اس پر مسا کرتا ہو, کر سکتا ہے تو اس پر مسا کر لے گا پھر جب اتنی صحت ہو جائے کہ اس پر پانی بہا سکتا ہے تو اب کیا کرنا پڑے گا پانی بہانا پڑے گا غرض اللہ حاضل قیاس اسی طرح کرتا رہے گا یعنی اعلیٰ پر جب قدرت حاصل ہو گئی اور جتنی جتنی حاصل ہوتی چلی جائے گی ادنا پر اکتفا کرنا جائز نہیں ہے خلاصہ یہ کہ زخم پر پٹی بندی ہوئی ہے اب دیکھا جائے گا کہ زخم کی پٹی کو کھولنے کی صلاحیت ہے یا نہیں کھول کر ویسی باندھ سکتا ہے یا نہیں اگر ویسی کھول کر کھول کر اس کو ویسا ہی باندھ سکتا ہے اس کو صلاحیت ہے تو کیا کرنا پڑے گا اس پٹی کو کھولنا پڑے گا پٹی کھولنی اب دیکھنا یہ کہ اس پٹی پر جو زخم جو جسم پر جو زخم لگا ہوا ہے اس پر پانی بہانا تکلیف دیتا ہے یا نہیں دیتا تو اگر اس پر پانی بہانا تکلیف نہیں دیتا تو کیا کرنا پڑے گا پانی بہانا پڑے گا اگر پانی بہانا تکلیف دیتا تو کیا کرنا پڑے گا اسی زخم والی جگہ پر صرف گیلا ہاتھ پھیر دے اگر اس زخم والی جگہ پر گیلا ہاتھ پھیر دینے میں بھی تکلیف ہے تو جو پٹی بندی ہوئی اسی پر گیلا ہاتھ پھیر دے اور اگر یہ بھی تکلیف دیتا تو پھر کیا حکم ہے معاف ٹھیک ہے تو جس جس کی قدرت حاصل ہو جائے گی وہ وہ کام کرتا چلا جائے گا سب سے پہلے درجہ کس کا ہے دھونے کا درجہ تو اگر دھونے پر قدرت حاصل ہو گئی تو اب مساح کرنا کافی اعلیٰ پر جب قدرت حاصل ہو گئی تو اب ادنا کے ذریعے وہ کام کرنا جائز نہیں رہے گا اسی طرح اگر زخم پر گیلا ہاتھ پھیرنے کی قدرت حاصل ہو گئی تو اب پٹی پر مسا کرنا جائز نہیں رہے گا تو یہ صورت حال یعنی اعلیٰ پر قدرت حاصل ہے تو ادنا سے کام نہیں چلے گا بلکہ اعلیٰ ہی کو کرنا پڑے گا یہی حکم ہڈی کے ٹوٹ جانے سے کہ ہڈی کے ٹوٹ جانے سے تختی بندی ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا تختی لکڑے کی ایک چیز گویا کہ باندھ لی جاتی ہے اس کا بھی یہی حکم ہے کہ اس کو اگر ہٹا کر پانی بہانا آسانی سے میسر کر سکتا ہے ضرور نہیں ہے اس کو تو کرے ایسا لیکن اگر ایسا کرنے میں تکلیف ہوتی ہے دوبارہ پٹی باندھنا بیسا اس کے لیے ممکن نہیں ہے تو وہ اس جگہ پر کیا کر لے گا مسا کر لے گا اگر اس جگہ جسم کے مساق کرنا ذرا کرتا ہے تو اس پر کپڑا ڈال کر مساق کر لے گا وہ بھی ذرا کرتا ہے تو پھر معاف ہے تختی یا پٹی کھل جائے زخم کی پٹی کھل گئی یا تختی کھل گئی اور ہنوز باندھنے کی حاجت ہو یعنی ابھی اب بھی باندھنے کی اس کو حاجت ہے تکلیف مکمل اس کی صحیح نہیں ہوئی تو ابھی کیا حکم ہے تو پھر دوبارہ مسحا نہیں کیا جائے گا وہی پہلے والا مسح کافی ہے اس نے مطلب پٹی پر مسح کیا تھا پٹی پر مسح کیا تھا نماز پڑھا تھا نماز میں دوران نماز پٹی کھل گئی یا نماز کے بعد کھل گئی بالفر دوسری دوسری نماز کا وقت آ تو اب اس کو یہ حکم نہیں دیا جائے گا کہ دوبارہ مسا کر پٹی کھل گئی نہیں اگر تکلیف باقی ہے بیماری کا عضور اب بھی موجود ہے تو اس کو دوبارہ مسح کرنے کا حکم نہیں دیا جائے گا اور جو پھر باندھنے کی ضرورت نہ ہو اب وہ پٹی چونکہ کھل گئے دوبارہ باندھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے زخم گویا کہ سنبھل لیجیے اچھا ہو گیا تو اب کیا حکم دیا جائے گا تو مسا ٹوٹ جائے گا اور اگر اس جگہ کو دھو سکتے ہوں گے تو دھو لے ورنہ اب اس جگہ کا کیا کر لے مسا کر لے یہ جی زخم پر یا پٹی پر مساح کرنے کا طریقہ بیان کیا گیا اکثر اسے پر لکھا مسا کرنا پڑے گا اکثر اسے پر مسا کرے گا اور یہ پیچھے بھی بیان کیا گیا تھا کہ بازو پر گویا کے زخم آ گیا تو بازو پر پٹی بندھے کی تو زخم تو یہ سامنے ہے لیکن پٹی چونکہ گولائی میں بندنا ہی ممکن ہے اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ ہے ہی نہیں تو چونکہ یہ اسی کے طبیعت میں آ رہا ہے زخم کی طبیعت میں آ رہا ہے تو وہ حصہ کیا ہو جائے گا معاف ہو جائے گا یعنی اگر اس پر پانی بہانا ذرا کرتا تو اس کو پانی نہیں بہائے گا پانی بہانا ذرا نہیں کرتا تو صرف گلاد پھر دے گا اور اگر وہ بھی ذرا کرتا ہے تو پٹی پر گیلا پھر دے گا وہ بھی ذرا کرتا ہے تو پھر اب کیا ہے ان کو اس کے لیے معاف ہے یعنی جو چیز کہ زخم تھوڑا سا ہے اتنا سا ہے لیکن پٹی بندھی ہوئی ہے تو جگہ زیادہ گھیرے گی لیکن چونکہ وہ اسی کی طبیعت میں آ تو گویا یہ حکم دیا جائے گا کہ اس کا پورا کا پورا پٹی جو ہے نا پورا کا پورا زخم والا حصہ ہے تو جو زخم والا حصہ ہے تو پر جو حکومت بیان کیا گیا کہ اگر زخم پر پانی بہانا ذرا ہے تو مسا کرے اس پر بھی ضرر کرتا ہے تو پٹی پر مسا کرے اس پر بھی ضرر کرتا ہے پھر اس کے لیے معاف ہے تو یہ میت کو غسل دینے کی صورت میں مختلف مواقع سے آتے ہیں کہ بسا اوقات لاش ہوتی وہ زخم شدہ ہوتی ہے بسا اوقات اس کے اوپر پلاستر بندھا ہوا ہوتا ہے بسا اوقات خیسی ایک بینڈیج وغیرہ باندھی دی جاتی ہے یا پلاسٹر سنی پلاسٹر ٹائپ کی ٹیپوں پر چپکا دی جاتی ہے تو کیا ایسی صورت میں وہ ٹیپ جو ہے جس پہ زخم پیچھے زخم نہیں ہے اور یہ بھی معلوم ہے کہ اس سے بلیڈنگ نہیں ہوگی خون نہیں بہے گا تو کیا وہ نکالنا پڑے گا جی نکالنا پڑے گا اچھا اسی طرح جیسا کہ زندہ ہے اب اس کو پلاسٹر اور پیرنٹس بنا ہوا یا پلاسٹر لگاؤ ظاہر اس کو اتار رہے اس کو ضرور ہوگا تکلیف ہوگی اور دوبارہ ویسا بند نہیں سکے گا لیکن چونکہ میتھ ہے اب اس کو پلاسٹر کی حاجت نہیں تو کیا اس کا یہ جو پلاسٹر بند اتارنا پڑے گا نہیں اگر میت کو تکلیف ہے جس طرح زندوں کو تکلیف ہوتی ہے اتارنے میں تکلیف ہوگی ہاں تو جس طرح زندو کو تکلیف ہوتی ہے اس طرح م... میت کو بھی تکلیف ہوتی ہے جس جگہ سے خون رس رہا ہو اسی لیے تو ڈاکٹر نے باندھی ہوتی تک کہ اس کا خون نہ بہے ورنہ خونن خون ہو کر اس کے کفن دفن سارے کے سارے معاملات ہوں گے اس پر وہ بھی مسا کر لیا جائے گا اس پر بھی مسا وہی صورت ہوگی کہ کم از کم اکثر جیسے ان کا حکم ہے ان کے لیے تو زیادہ احتیاط کی جائے کیونکہ زندہ تو بولنے کا تکلیف ہو رہی ہے احتیاط کی ضرورت ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو ہمارا مدنی مقصد کیا ہے جب ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش ان شاء اللہ عز و جل